بسم الله الرحمن الرحيم هيا <تصول> كاد يقرب البرق يخطف ابصارهم ياخذها بسرعه كلما اضاء لهم مشوا فيه اي في ضوئه واذا اظلم عليهم قاموا فقفوا تمثيل لازعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم وتاہبل باح کا نارا کلی شہ ر يا أيها الناس أي أهل مكة تعبدوا واحدوا ربكم الذي خلقكم أنشأكم ولم تكونوا شيئا وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون في عبادته عقابه ولعل في الأسل للترجي وفي كلامه تعالى للتحقيق يكادوا معنى كرديا يقربوا یک رب قریب ہے برق قریب ہے کہ برق یختفو لے اب سو رہوں ان کی بینائیوں کو یختفو اچکنا ہے کہ یا خزر کے جلدی سے جلدی سے اچھک لے اس کو ابو جب بھی ان کے لیے بجلی چمکی مشوی تو وہ چلنے لگے وہ چلنے لگے ایفی اس کی روشنی میں تو بجلی چم... آسمان کی بجلی چمکتی ہے تو یہ چلنے لگتے ہیں وہ ادا ازلم اور جب اندھیرا ہو جاتا علیہ ان کے اوپر خواہ یہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں, وقفو جاتے ہیں تو یہ تمثیل ہے کیسے مثال بیان کی جا رہی ہے کلو بہم با سمیبنا کہ یہ جو قرآن کے دلائل ہے ان سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں ازعاجی کانپ جاتے ہیں ما فی القرآنی من الحججی قرآن میں سے جو دلائل ہے حلوبہم ان کے دل وَتَصْدِيقِهِمْ اور یہ تصدیق کرتے ہیں بِمَا سَمِعُوا فِيهِ جو اس میں سے سنتے ہیں مِمَّا يُحِبُّون جو ان کو پسند ہوتا ہے اپنی مرضی کی جب یہ چیزیں سنتے ہیں تو ان کے دل کاپ جاتے ہیں جو چیزیں ان کی پسندیدہ ہوتی ہیں بہوف بحقوف اور یہ ٹہر جاتے ہیں ان چیزوں سے جو چیزیں ان کو پسند نہیں ہوتی جو ناپسند چیزیں ہوتی ہے <بِسَمْعِهِم> تو ان کے جو ظاہری کان ہے اسم ابسارم ظاہر الزاہر ظاہری کان ظاہری آنکھیں اللہ ان کے ظاہری کانوں کو سلب کر لیتا کما زہب بالباطنتی جیسا کہ باطنی آنکھوں کو باطنی کانوں کو اللہ نے ان کا سلب کیا ہوا ہے ان اللَّهَ اللہ کان عرا کل شیئ شاءہ قدیر یقینا اللہ تعالی ہر اس چیز پر شاہو جو اس کی مشیت کے نیچے داخل ہے قدیرن اس پر قادر ہے۔ فمنه ومنه اذهاب ما ذکر اور ان میں سے وہ چیزیں بھی ہیں جس کا ذکر ہو گیا کہ اللہ وہ ان چیزوں پر قادر ہے کہ ان کے کانوں کو ان کی آنکھوں کو ظاہری آنکھوں کو ظاہری وہ کانوں کو اللہ صلب کر دیں گے جیسے یہ باطنی کانو اور آنکھوں کو اللہ نے سلب کیا ہوا ہے یا ایوہ الناس اے لوگوں اے اہل مکہ یہاں مخاطب اہل مکہ ہے معبودو عبادت کرو اے وحدو جب اکیلے اللہ کی عبادت کرو ربکم اللذی جو تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا خلقکم انشاءکم کیسے پیدا کرنا ہے کہ جب ولم تکونو شیعہ جب تم کچھ بھی نہ تھے و خلق اللہ قبل عمر پیدا کیا اللہ نے ان کو جو تم سے پہلے تھے تخوا اختیار کرنے والے بن جائے تو یہ تخوا کیسے اختیار ہوگا بے اللہ کی عبادت کر کے اچھا اللہ کی عبادت کے ذریعے تم بچ جاؤ تم تقوی اختیار کر لو تم بچ جاؤ ایک بہو اللہ کے عذاب سے اللہ کے سزا سے ترجیح لا اللہ حروک مشباء یہ اصل میں ترجی کے لیے آتا ہے یہ لفظ لیکن وہ فی کلام ہی تعالی، اللہ تعالی کے کلام میں جب یہ آ جاتا ہے تو پھر یہ ترجیح کے لیے نہیں آتا یہ تحقیق کے لیے آتا ہے یہ ایک سوال کا جواب دے دیا کہ, لَعَلَّكُم تتقون کہ شاید تم تقوی اختیار کر لو تم بچ جاؤ اس کا معنی یہ ہوا کہ یقینی تو نہیں ہے اللہ کی عبادت کر کے جواب دے دیا کہ نہیں لا اللہ اللہ کے کلام میں جب آ جاتا ہے تو یہ ترجی کے لیے نہیں ہوتا یہ تحقیق کے لیے ہوتا یہاں پہ یقیناً کا ترجمہ کریں گے یقیناً کہ تم بچ جاؤ اللہ اللہ جس نے بنا دیا یعنی پیدا کر دیا لکم الارض ہمارے لئے زمین کو فرش فراشہ فرش حال یہ حال ہے بساتا یعنی بستر بنا لیا یفتریشو اس پر لیٹا جا سکے آسانی کے ساتھ لا غایت لہا فی فی فی ابلئی یوں کہ ایسی زمین اللہ نے پیدا کر دی کہ اس میں زیادہ سختی بھی نہیں ہے اور زیادہ نرمی بھی نہیں ہے فلائم کے نل استقرار والی اتنی نرمی بھی نہیں ہے کہ یہ انسان اس پر ٹہر نہ سکے زیادہ سخت بھی پیدا نہیں کیا زیادہ نرم بھی پیدا نہیں کیا کہ یہ انسان اس پر ٹہر نہ سکے یہ اللہ نے زمین کو بچایا ایسے اور نہ اور آسمان کو بنایا اور آسمان سے بارش برسائی اخرجہ بھی اور اس کے ذریعے نکالا کئی قسم کے پھل رز اللہ جو تمہارے لیے غذا ہے تمہارے لیے رزق ہے اس کو تم خود بھی کھاتے ہو اور تالیفون بھی بکم اور اپنے جانوروں کے لیے بھی کھلاتے ہو تو یہ زمین سے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے کہ سورہ آباس کے اندر آتا ہے ابا چھ چیزیں اللہ اس زمین میں سے انسان کو کھلاتا ہے ایک چیز ہے جو جانوروں کو کھلاتا ہے وہ ہے چارہ گھاس پتے فَأَنزَلَ مِنَ یہ اللہ کی نشانیاں ہے یہ اللہ کے قدرت کے مناظر ہے مناظر ہے تمہیں کیا چاہیے کیا کرنا چاہیے کہ تم نہ بناؤ اللہ کے لیے عبادہ عبادت کے اندر اللہ کے شریک نہ بناؤ ان تم اور یہ بات تم خوب جانتے ہو یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو ان الخالق خالق تو وہی ہے وا یخلکون اور کوئی خالق نہیں ہے والا کون الم الحم یخل اور الہ وہی ہو سکتا ہے جو خالق جو پیدا کرنے والا ہو وہ الہ ہو سکتا ہے جو خود پیدا ہو جو خود کسی نے بنایا ہوا ہو وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے یہ بت یہ تم نے خود بنائے ہیں یہ الہ نہیں ہو سکتے الہ تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بناتا ہے اللہ نے عبادت کا حکم دیا توحید کا حکم دیا اور پھر اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے مشرقین کے شرک کا رد کیا اب یہ جو آیت ہے جا لقم العرض فراشا لیے زمین کو بچھونا بنایا یہاں پر علماء نے دو نکتے بیان کیے ایک نقطۂ یہ بیان کیا کہ یہ لامز میں لام نفع نفا کے لیے ہے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کے شریعت کی جانب سے جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں اصل حلت ہے حلال ہونا ہے ٹھیک ہے ساری زمین کی چیزیں حلال ہے پھر اس میں جو حرمت آ جاتی ہے بعض چیزوں میں بعض چیزیں جو حرام ہو جاتی ہے وہ کسی اور وجہ سے ہو جاتی ہے